ام کفور بے شک ہم نے راہ راست کی طرف اس کی رہنمائی کر دی ہے چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو نا شکری کرے